بے شک اللہ اسے ناؤبخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سینچی جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گنا کا طوفان باندھا